أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق وصله النبي كريم عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد السلام پڑھی اللہ و مولانا محمد و علی سعید و مولانا محمد وبارت یا, یا الحمد الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کروڑہ کروڑ شکر ہے اس کا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے اس عظیم مہینے رجب المرجب میں اس عظیم نشست میں جمع ہونے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ان رجب شاہر اللہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے یوں تو سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں لیکن خاص اس مہینے کو اللہ سے نسبت ہے جس طرح ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے لیکن خانۂ کعبہ کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں خاص اسے نسبت حاصل ہے تو جس طرح خانۂ کعبہ کو بیت اللہ کہنے سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے تو رجب کو شہر اللہ کہا گیا اللہ کا مہینہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رجب المرجب کس قدر عظیم مہینہ ہے قرآن مجید و حمید میں مہینوں کا ذکر کیا گیا سر توبہ آیت نمبر چھتیس میں اشاد ہے ان نہ عد تشہور آشار شاہرن فی کتاب اللہ یو مخدقاوات السماوات والارض جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی بارہ ہے منہا ارب عت الحرم اور ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں غالب دین القین یہ سیدھا سچا دین ہے فلا تبلیمو فی ہن تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو تو چار حرمت والے مہینوں میں ایک رجب بھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا اور اس مبارک مہینے میں درس قطع و حدیث سماعت کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے اس مہینے کی ساری برکتیں عطا فرمائے اور عظیم نور ہمیں عطا فرمائے اور جو مقصد یہاں پر جمع ہونے کا ہے اللہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے آج کی نشش کا عنوان بالکل ظاہر ہے آپ اس کو پڑھ چکے ہوں گے کہ کاملین کی زندگی کاملین یعنی اللہ والوں کی زندگی صالحین اولیاء کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے اس مبارک مہینے میں کئی صالحین اللہ والوں کے دن منائے جاتے ہیں اور ان صالح کی زندگی میں اس قدر پہلو ہیں اور ان کی زندگی میں اس قدر نصیحت اور اس قدر برکتیں ہیں کہ اگر کوئی صاحب لسان ہو صاحب مطالعہ ہو تو وہ اگر بیان کرنا چاہے تو ایک ہی کامل کی زندگی بیان کے لیے کافی ہے لیکن آج ہم جس موضوع کے تحت جمع ہیں کہ کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے تو ہمیں اس مہینے میں جن کاملین کے آراز منائے جاتے ہیں ان کی زندگی سے پیغامات حاصل کرنے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ان کی زندگی پر اور ان کے پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں ان کی زندگی پر غور و فکر کرنے اور ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارہ کا تعالی نے ہمیں قرآن مجید فقان حمید میں کاملین سے تعلق رکھنے کا حکم دیا ہر نماز کی ہر رکت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں جو قرآن مجیب فقان حمید کی پہلی صورت ہے اح بین سعت ہمیں دعا سکھائی گئی اس طرح کہو اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سغ الدین ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا فضل کیا یعنی گویا کہ قرآن کی یہ آیت یہ دعا ہمیں یہ درش دے رہی ہے کہ کاملین کی زندگی میں غور و فکر کرنا ہے کیونکہ کاملین کی سیرت ان کے کردار اور ان کی زندگی پر غور و فکر کیے بغیر ان کے راستے پر ہم چل نہیں سکتے دوسرے مقام پر واضح طور پر حکم دیا گیا وہ طبی صبی لمن انا جو میری طرف رجو لایا جسے میرا قرب مل گیا جو میری بارگاہ میں جھک گیا تو اس کے راستے پر چل ایک مقام پر فرمایا یا ایو الدین امنتق اللہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو وہ مع محاسین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صالحین سے محبت و الفت اور صالحین سے تعلق رکھنا یہ اس قدر برکتوں کا باعث ہے کہ جب ایک کتے نے اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے اولیاء صالحین کاملین ہیں ہے ان سے اپنا تعلق جوڑا اور ان سے وابستہ ہو گیا تو سورہ کہف میں آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالی نے اس کتے کا ذکر فرمایا نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا وہ کلب گمبا سے تن درا اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے اور پھر احبیث طیبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارہ کا تعالی اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا تو صالحین سے کتا بھی وابستہ ہو جائے کتا بھی اگر کاملین سے تعلق قائم کر لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے اگر ہم جیسے گناہگار مسلمان آج اپنا تعلق کاملین و صالحین سے جوڑ لیں اور آج اس نشس کو ہم اس طرح سنیں کہ کاملین کی زندگی کے جو نکات ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو جب ہمارا تعلق ہماری محبت ہماری الفت جب کاملین سے قائم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ ان کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے گا آج اگر دیکھیں تو کاملین کی سیرت اور ان کے کردار کو بیان کرنے کی ضرورت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہر زی شعور دانا سمجھدار مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا دور دورہ ہے چپے چپے میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید فقان حمید ہے دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سب سے زیادہ جو آواز گونجنے والی ہے وہ اذان ہے اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں اذان کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وقت اللہ تعالی کا نظام ہے کہ مشرق میں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھتا ہے اگر آج پاکستان میں سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہے تو اگر ہم دبئی میں دیکھیں تو وہ ایک گھنٹے کے بعد طلوع ہوتا ہے اگر دوسرے ملک میں دیکھیں تو دو گھنٹے کے بعد طلوع ہوتا ہے تو یہ ایک ریسرچ ہے کہ فجر کی ازان دنیا کے جب ایک کونے پر ہوتی ہے تو وہ اذان ابھی ختم نہیں ہوتی دوسرے حصے میں ازان شروع ہوتی ہے وہاں ازان ختم نہیں ہو پاتی کہ تیسرے حصے میں ازان شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ امریکی ریاستوں تک جاری رہتا ہے اور وہاں جب فجر کی اذان ختم ہوتی ہے تو مشرق میں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو اذان کی آوازیں بلند ہونے والی جگہ نہ ہو تو آج اسلام جو اس قدر پھیل گیا کہ 57 اسلامی ممالک ہیں پوری دنیا میں 175 کروڑ مسلمان ہیں تو یہ صالحین کی محنتوں کا نتیجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تن تنہا اسلام کا پیغام عام کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سب سے پہلے جنہوں نے تسلیم کیا جنہوں نے اس اسلام کے پیغام کو تسلیم کر کے اپنی جان کی قربانیاں دیں مال کی قربانیاں دیں یوں کہی اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر لٹا دیا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہے تو آئیے آج ہم کاملین کی زندگی کے بیان کو شروع کرتے ہیں تو صحابہ کرام علی مریدوان کے ذکر سے کرتے ہیں اس مہینے میں جن کے آراس منائے جاتے ہیں جن کے ایام منائے جاتے ہیں ان میں ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کا وصال رجب کی کون سی تاریخ کو ہوا لیکن علامہ ابن حجر مکی جن کے سن وصال نو سو ہجری ہے آپ نے اپنی کتاب میں یہ تحقیق فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال چار رجب کو ہوا رجب کی چار تاریخ کو سن ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معویع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آب حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں حضرت ہندہ کے بیٹے ہیں اور ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جب اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا تو حضرت ابو سفیان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ غزوہ طائف میں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو ایک تیر ان کی آنکھ پر لگا اور آنکھ باہر آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آنکھ لے کر حضرت ابو سفیان گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان اگر تو چاہے تو اس آنکھ کو میں تیرے چہرے میں لگا دوں اور درست کر دوں اور اگر تو چاہے تو میں تس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں تو حضرت ابو سفیان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آنکھ نہیں چاہیے آپ مجھ سے جنت کا وعدہ کر لیجئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا رضبائے طائف میں ایک آگ گئی اور جنگِ یرموک میں شام کی فتوحات میں حضرت ابو سفیان نے جہاد کرتے ہوئے اپنی دوسری آنکھ اللہ کی راہ میں پیش کر دی ان کے بیٹے حضرت امیر ماویہ ہیں لیکن حضرت امیر ماویہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جب سے بچپن میں آپ نے شعور کو سمالا اور جب سے آپ نے اعلان نبوت کو سماعت کیا اس وقت سے کبھی آپ نے اسلام کی مخالفت نہیں کی کبھی آپ نے اسلام کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے آپ پیدا ہوئے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر وہ تقریباً اٹھارہ سال تھے لیکن اٹھارہ سال کی اس عمر کے اندر بھی آپ کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے اسلام کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو اسی کے تحت محدسین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں اسلام بچپن سے گھر کر چکا تھا لیکن آپ نے اسلام کو قبول فرمایا سن چھ ہجری سلح حدیبیہ کے موقع پر اور اس موقع پر بھی آپ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری میں تو اس وقت آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا آپ کے دل میں اسلام کی حقانیت بچپن سے تھی اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر غضب عہد غضبۂ خندق غذبۂ حدیبیہ یہ چاروں غزوات کے موقع پر دشمنانی اسلام کو فار اپنے جوانوں کو لے کر میدانی جنگ میں آئے اور ہر سردار کے بیٹے میدان جنگ میں اس کے ساتھ ہوتے اور اسلام کے خلاف وہ جنگ کرتے تھے لیکن حضرت امیر معاویہ نہ غزوہ بدر میں آئے نہ عہد میں آئے نہ غزوہ خندق میں اسلام کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے دل میں اسلام کی محبت شروع سے تھی ہاں قبول اسلام آپ نے سن چھ ہجری میں کیا اور اسلام کا اظہار جو ہے آپ نے آٹھ ہجری میں کیا اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ سن سات ہجری میں زیقادہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عمرے کی قضا کے لیے آئے تو نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بال مبارک کو کثر فرمایا یعنی عمرہ کرنے کے بعد آپ نے بال مبارک کو کاٹا تو حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شرکت کی تھی اور آپ کے پاس اس وقت کے بال مبارک موجود تھے ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ آپ قدیم الاسلام ہیں ان معنوں میں کہ آپ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اس پر امت کے محققین متفق ہیں کہ آپ کاتب وہی بھی ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے خطوط کو بھی لکھا کرتے تھے یہ بات مسلم شریف سے ثابت ہے اور علامہ ابن ہضم آپ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی لکھنے والوں میں سب سے پہلا نام زید بن ثابت کا ہے اور دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ ہیں کہ حضرت امیر ماویہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو وقف کیا تھا آپ چوبیس گھنٹے اس خدمت میں معمور تھے کہ جب وہی نازل ہوتی رسول اللہ کا حکم ہوتا تو آپ اس وہی کو لکھ لیا کرتے اگر حضرت امیر ماویہ پر رسول اللہ کو اعتماد و بھروسہ نہ ہوتا تو بتائیے کیا آپ ان سے وہی لکھواتے جامع ترمیزی دوسری جلد صفحہ نمبر 247 پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے اس طرح دعا کی اللہ جلوم ہادیم مہدیم وہ اے اللہ امیر ماویہ کو ہدایت دینے والا بنا ہدایت یافتہ بنا اور اے اللہ امیر ماویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما بتائیے رسول اللہ جس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کیا وہ ہدایت دینے والا نہیں ہوگا مجمع الزواید نوی جلد سفر نمبر 356 اور چھپن اور کنزلرمال ساتویں جلد سفر نمبر 87 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا کی اللہ معاویت اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما الاسابہ تیسری جلد صفحہ نمبر چار سو تیرہ پر ہے علامہ ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں علیہ رحما عظیم محقق ہیں اور صدیوں پرانے محقق ہیں اور دنیا ان کو محقق تسلیم کرتی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت امیر ماویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکومت کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلطنت عطا فرمائے گا حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکومت عطا فرمائے گا بان حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں دیکھیں محبت میں غلو کرنا اور حد سے بڑھنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اور الفت اپنی جگہ ہے لیکن ہم صحابی رسول کاتب وحی جس کے لیے رسول اللہ نے دعائیں کی ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتے جو بے ادبی پر منحصر ہو جہاں تک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا تعلق ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ والوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نفسانی خواہشات تو مشتمل نہیں ہوتے ان کی ساری تحقیق ساری کوششیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو حضرت امیر معاویہ نے جو کوششیں کی وہ بھی اللہ کے لیے کی حضرت علی نے بھی جو کوششیں کی وہ اللہ کے لیے کی دونوں اللہ کے مقبول بندے ہیں کسی کی ہم برائی بیان ہرگز نہیں کر سکتے اور یہ صرف اہل سنت والجماعت کو اللہ کا یہ فضل حاصل ہے کہ ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی توہین نہیں کرتے الحمد ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیتے اطہار کو بھی مانتے ہیں اللہ اسی عقیدے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اللہ اکبر، رسول اللہ حافظ ابن کثیر آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے ایک دن فرمایا ایو الناس لکھ رہو عمارت اے لوگوں حضرت ماویہ کی حکومت کو برا کبھی نہ سمجھنا فعن کم لقت تمہ تم اوسا تندر ان کبا لا جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت ختم ہوگی پھر تم دیکھو گے کہ فتنے اٹھیں گے اور جس طرح درخت سے پھل گرتے ہیں اندرائن کا پھل جس طرح درختوں سے گرتا ہے اس طرح لوگوں کے جسموں سے سر اتر جائیں گے تو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کا جب بھی ذکر کیا خیر کے ساتھ کیا حضرت امیر معاویہ نے جب بھی حضرت علی کا ذکر کیا خیر کے ساتھ کیا اور اگر حضرت امیر معاویہ میں کوئی برائی ہوتی تو پھر بتائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کو حکومت کیوں سپرد کرتے تھے آپ چھ مہینہ خلیفہ رہ کر اپنی خلافت سے دست بردار کیوں ہو گئے ساری حکومت حضرت امیر ماویہ کو دے دی تو جو حضرت امیر ماویہ کی توہین کرتا ہے وہ در حقیقت حضرت امام حسن کی بھی توہین کر رہا ہے کہ حضرت امام حسن نے تو اتنا بھروسہ کیا کہ خلافت سے دست بردار ہو کر حکومت حضرت امیر ماویہ کو دے دی اور وہ حضرت امیر ماویہ سے بخش رکھتا ہے تو یہ یاد رکھیے جو حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے یا حضرت ابو سفیان یا حضرت ہندہ کے بارے میں غلط کلام کرتا ہے اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں اہل سنت والجماعت حضرت امیر معاویہ کی توہین بے ادبی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے کسی ایک کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یورپ افریقہ اور ایشیا کے کئی علاقے فتح ہوئے اب آئیے آپ کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں سے نوازا اور کیوں نہ ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو آپ کی کئی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ نے قوت برداشت بہت زیادہ تھی اور نرمی بہت زیادہ تھی یہاں تک کہ آپ خطبہ دے رہے ہوتے اب سوچیں لاکھوں مربع میل کی سلطنت کا بادشاہ خلیفہ اس قدر مقام و مرتبہ صحابی رسول کاتب وغیر وہ خطبہ دے رہا ہے آج چھوٹا سا کونسلر بھی ہو اور اس کے مجمع میں کوئی اس کی توہین کر دے تو ہو سکتا ہے وہ مجمع میں کچھ نہ کہے بعد میں اس کی خبر لے گا لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر اگر کسی نے آپ کی توہین کی پھر بھی آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو انعام دیا یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع میں سے اور کہنے لگا ہے امیر معاویہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے آپ سوچیں چھوٹا سا آدمی ہو اس کو بھی کوئی یوں کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا حضرت امیر ماویہ مسکرا پہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ آپ ہمیں کس چیز سے سیدھا کریں گے تو اس نے کہا لکڑی سے سیدھا کریں گے تو آپ نے فرمایا آپ لکڑی استعمال نہ کریں ہم ویسے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں کتنا آپ میں قوتیں برداشت تھی آپ خود فرماتے ہیں کہ غصہ پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی شے میں نہیں ملتا تو آج عنوان ہے کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے تو پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں قوت برداشت پیدا کریں غصہ پینے کی عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور نرمی اختیار کریں آپ خلیفہ بننے سے بہت پہلے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے سفر میں تھے تو ایک شخص نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا آپ کو سواری سے اتار دیا آپ کے پاؤں میں چپل لگی تھے پپٹی ہوئی ریت تھی تو آپ نے کہا کہ مجھے بہت شدید گرمی لگ رہی ہے مجھے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لو تو اس نے کہا کہ میں سردار ہوں تیرے جیسے کو اپنے پیچھے نہیں بٹھا تھا تو آپ نے فرمایا تبتی بھی ریت ہے میرے پاؤں جل رہے ہیں تم مجھے اپنے چپل دے دو تو اس نے کہا میرے چپل بہت بلند و بالا ہیں تیرے جیسے کے پاؤں میں پڑنے کے قابل نہیں یعنی کہ اس نے اس طرح اپنی سرداری جتانے کی کوشش کی خیر بڑی تکلیف ہوئی آپ کو تبتی ہوئی ریت پر آپ کئی میل چلتے رہے پاؤں آپ کے گئے اب آپ سوچیں جس نے کئی سال پہلے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو اب حضرت امیر ماویہ خلیفت المسلمین بن گئے بادشاہ بن گئے اور وہ شخص جسے یہ واقعہ یاد نہ رہا حضرت امیر ماویہ سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت امیر ماویہ اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو اپنے برابر میں جگہ دی اور پھر اس کی خود مہمان نوازی کی اور جب جانے لگا تو آپ اپنے گھر کے باہر تک اسے چھوڑنے کے لیے آئے اسے ذرہ برابر بھی ایک جملہ بھی آپ نے اس طرح کا نہ کہا کہ یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس قدر قوت برداشت اور افو درگزر عطا فرمایا آپ کو عشق رسول کی وہ دولت ملی کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ بسرہ میں ایک شخص ہے جس کی شکل رسول اللہ کے مشابہ ہے تو آپ نے بسر کے گورنر کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کو میرے پاس عزت و تعظیم کے ساتھ لے کر آؤ جب وہ شخص آیا تو آپ اس کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلے اس کا استقبال کیا اس کے چہرے کو بوسا دیا اور آپ نے چونکہ رسول اللہ کو دیکھا تھا تو فرما واقعی تمہارا چہرہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتا ہے اس کے چہرے کو بوسے دیئے اور پھر آپ نے اس کو تحفے اور انعامات دیے یہ سارا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ سے بڑی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر حضرت کاب بن ظہیر کو عطا فرمائی تھی حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا تو آپ حضرت کاب بن ظہیر کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ چادر دے دیں اور اپنی ذاتی رقم آپ نے اس چادر کے خریدنے پر پیش کی اور ہزاروں دینار دے کر رسول اللہ کی وہ چادر کو حاصل کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز رسول اللہ کی نماز کے مشابہ تھی اور محققین لکھتے ہیں جیسا کہ امام ضلع الدین سیودی شافی علیہ رحمٰ نے لکھا علامہ ابن عسید نے لکھا ابن حجر کلانی کی شرح میں لکھا گیا فرما وکان آئندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قلامت حضرت امیر ماویہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے اور حضرت امیر معاویہ کے پاس رسول اللہ کے چند ناخونوں کے تراشے تھے ایک چادر تھی جب آپ کا وصال ہونے لگا فاؤسا ان تو جالا فی فمی و نئی تو آپ نے فرمایا یہ ناخن مبارک اور یہ بال مبارک میری آنکھوں پر رکھ دینا میرے منہ پر رکھ دینا اور یہ چادر میرے کفن کے نیچے رکھ دینا و قولا اف آلو کا و خلو بینی و بینا ارحم الراہمین یہ سب کچھ کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا اور ارحم الراحمین رحمت کرنے والے پروردگار کے مجھے سپرد کر دینا اب دیکھیں حضرت امیر مابیہ رضی اللہ صحابی رسول بھی ہیں کاتب وحی بھی ہیں نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں حاجی بھی ہیں عمرہ کرنے والے بھی ہیں جہاد کرنے والے بھی ہیں کئی نیکیاں ہیں لیکن آپ کا آخری عمل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے عبادت کرنے والوں اپنی عبادت پر کبھی ناز نہ کرنا کبھی غرور نہ کرنا اپنے اعمال پر کبھی اطرا نہ کہ یہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس کے رسول پر بھروسہ کرنا ہے محبت رسول کا چراغ لے کر قبر میں جاؤ گے تو قبر انشاءاللہ روشن و منور ہوگی اور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے ایسی محبت کہ اس قدر نیک اور پرہیزگار ہونے کے باوجود وصیت فرماتے ہیں کہ یہ تبرکات کفن کے اندر رکھ دینا اور مجھے رب کے سپرد کر دینا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا تو آپ کا یہ پیغام ترس دیتا ہے کہ محبت رسول اور تعظیم مصطفی یہ سب سے اہم چیز ہے اگر محبت نہ ہو تعظیم نہ ہو تو عبادتیں کر کر کے سجدہ کر کر کے پشانی زخمی کر لی جائے پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے شاید فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں ایک فرمایا قرآن پاک اللہ کی کتاب اور دوسرا فرمایا اہل بیت اتحار اس میں مختلف روایتیں ہیں بعض حدیثوں میں اہل بیت اتحار کی جگہ پر سنت کا ذکر ہے یہ حدیث بھی مستند تو صحیح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ چھوڑتا ہوں اور اہل بیت اطہار صاحب سلام علیہ میں سے حضرت امیر معاویہ کی زندگی سے ہم نے جو پیغام حاصل کیا تو اس کے بعد اب آئیے اہل بیت اتحار میں سے اس شخصیت کا ذکر کیا جائے کہ جن کا یوم اس مہینے میں منایا جاتا ہے جو امام حسین کی اولاد سے ہیں جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں جو امام موسا کاظم کے والد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا نام جعفر صادق اور کنیت ابو محمد آپ کو اللہ تبارک وطالیہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ایک موقع پر خلیفہ منصور نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ امام جعفر صادق کو میرے پاس لے کر آؤ میں انہیں قتل کر دوں گا کسی بات پہ وہ ناراض ہو گیا تو وزیر نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والے اللہ والے ہیں تو خلیفہ منصور نے غرور اور تکبر کے ساتھ کہا کہ انہیں ضرور لے کر آؤ تم ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو وزیر گیا اور اس نے حضرت امام جعفر صادق سے یہ کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے بادشاہ کا ارادہ صحیح نہیں اس نے کہا ہے کہ انہیں لے کر آؤ میں انہیں قتل کر دوں گا میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا اب اگر آپ نہیں جائیں گے اور ادھر ادھر ہو جائیں گے تو میری جان چلی جائے گی مجھے وہ مار دے گا تو میں اپنی جان دینے کو بالکل تیار ہوں آپ کہیں نکل جائیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فکر نہ کر موت کا جو دن لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی میں بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں اب حضرت امام جعفر صادق بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہونے لگے اور آپ نے ایک دعا پڑی اللہم احرسنی بی اینکا اللہتی لا تنام اے اللہ تو اپنی نگرانی میں میری حفاظت فرماؤ وکنفنی بیکنفکا اللہی لا یرام واغفر لی ورحمنی بقدرتکا علیہ لا اخلکا وانتا رجائی اللہم انکا اجل و اکبر مما اخافو و احضر اللہم بکا ادفعو فی نحرہی وعوذ بکا من شرہی اپنی نے اس طرح دعا, دعا مانگی جس میں مفرت کا سوال ہے اللہ کی رحمت کا سوال ہے اور بادشاہ کے شر سے بچنے کی دعا کی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تلوار میان میں تیار رکھو میں گفتگو کرتے کرتے اپنا تاج اتاروں گا تو جیسے ہی میں اپنا تاج اتاروں تم گردن اڑا دینا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسے ہی دربار میں آئے لوگ حیران رہ گئے کی بادشاہ تو قتل کی باتیں کر رہا تھا وہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور نیچے اتر کر وہ دروازے تک آ گیا آپ کے جوتے اٹھا کر چومنے لگا آپ کے ہاتھ چومنے لگا اور ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور آپ کو تخت پر اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود آپ کے قدموں میں دو زانوں ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا اللہ اکبر سارے درباری کہنے لگے یہ کیا ہوا پھر کہنے لگا حضرت کوئی حکم ہو کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو تو فقیر آپ کا غلام ہے آپ حکم فرمائیے لوگ کہنے لگے بڑی عجیب باتیں ہیں ہمیں تو قتل کا حکم دیا ہے اور خود ایسی حرکتیں کر رہا ہے چہرے پر ایک رنگ بادشاہ کا آ رہا تھا جا رہا تھا خوف کا ایک عظیم عالم تھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس ایک ہی حاجت ہے میری عبادت میں آئندہ خلل نہ دینا اور مجھے کبھی دربار میں مت بلانا بڑی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو رخصت کیا جیسے ہی آپ رخصت ہوئے بادشاہ پر غشی کے دورے پڑنے لگے اور بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا تین دن تک مسلسل بے ہوش رہا تین دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ بڑی عجیب ان کی شان ہے کہ جب یہ میرے دربار میں آئے تو ان کو دیکھتے ہی ان کا روب دبدبا اللہ نے میرے دل پر بٹھا دیا اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا اسدہا ہے سانپ ہے کہ جس کا جبڑا اتنا بڑا ہے کہ وہ چاہے تو مجھے تخت سمیت نکل لے اور وہ سانپ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی گستاخی کی تو تجھے کھا جاؤں گا تو یہ مقام و مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ دیکھیں ان کا یہ مقام ہے پھر ان کی آجزی دیکھیں کہ حضرت داود تائی علیہ رحم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور میں نے کہا آپ اعل رسول سے ہیں آپ رسول اللہ کی اولاد سے ہیں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے تو حضرت امام جعفر صادق رونے لگے اور کہنے لگے تم یہ کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کی اولاد سے ہوں اس لیے میں دعا کروں تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے لیکن مجھے تو اپنی فکر ہے مجھے تو یہ خوف کھائے جا رہا ہے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میدان قیامت اگر میرے نانا جان جد اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ بیٹے تو میری اولاد میں سے تھا تو نے خود میری فرما برداری کیوں نہ کی اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر تو کیوں نہ چلا تو میں کیا جواب دوں گا کہ نجات نسبت پر موقوف نہیں نجات اعمال پر موقوف ہے یعنی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہیں کرامتی زاغیر ہو رہی ہیں اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ڈر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے سوال کر دیا خود تو رسول اللہ کی سنتوں کے آئینہ دار ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میری سنتوں پر عمل کیوں نہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا آپ کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے حضرت لیس بن سعد کہتے ہیں کہ 113 ہجری میں میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے حضرت امام جعفر صادق کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے انگور کھانے ہیں میری چادر پھٹی ہوئی ہے حضرت لیش بن سعد کہتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی انگور کی ٹوکری برابر میں موجود تھی اور دو چادریں موجود تھیں انہوں نے مجھے بھی انگور دیے میں نے وہ انگور کھائے ایسے لذیذ تھے کہ میں نے ایسے انگور نہیں کھائے اور انگور اس موسم میں ان کے پاس آئے کہ اس وقت روئے زمین پر انگور کا موسم ہی نہیں تھا کسی شخص نے آپ پر چوری کا الزام لگایا اور کہا کہ میرے دینار کی تھیلی کھو گئی ہے آپ نے چورائی ہے وہ آپ کو نہیں جانتا تھا آپ نے اس کو سمجھایا وہ نہیں مانا آپ نے فرنا رکو آپ نے پوچھا تمہارے کتنے دینار تھے اس نے کہا اتنے دینار تھے آپ گئے گھر سے دینار لے کر آئے اور اسے وہ تھیلی دے دی وہ چند دنوں کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیں میری تھیلی مجھے مل گئی آپ نے فرمایا یہ تم رکھو ہم اہل بیٹھار میں سے ہیں ہم دے کر واپس نہیں لیتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں کہ جس کی روزی میں تنگی ہو اسے چاہیے کہ وہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے اللہ فر اللہ یا مکمل پڑھ لے اور دوسرا فرماتے ہیں کہ کسی کام کی وجہ سے کوئی رنجیدہ اور فکر مند ہو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی علی کی کثرت کرے آپ فرماتے ہیں کہ پانچ لوگوں کی صحبت سے بچو نمبر ایک جھوٹے کی صحبت سے بچو کہ تم اس کے ساتھ رہو گے تو وہ تمہیں فرید میں مبتلا کر دے گا نمبر دو بیوقوف کی صحبت سے بچو وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا پھر بھی نقصان پہنچا دے گا نمبر تین کنجوس کی صحبت سے بچو کہ تمہارا بہترین وقت اس کے ساتھ ضائع ہو جائے گا نمبر چار بزدل کی صحبت سے بچو بزدل کی صحبت سے بچو کنجوس کی صحبت سے بچو کہ تمہارا بہترین وقت ضائع ہو جائے گا کنجوس کہتے ہیں کنجوسی کہتے ہیں ضرورت کے وقت بھی مال خرچ نہ کرنا تو بسا اوقات بعض لوگ اس قدر کنجوس ہوتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرتے ہیں اور وہ اپنے مال کو بچانے کے چکر میں اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں دوسرے کا بھی کرتے ہیں اور نمبر چار بزدل سے بچو کہ وقت پڑھنے پر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا نمبر پانچ گناہگار کی صوبت سے بچو کہ جو رب کا نافرمان فرمان ہے تمہیں بھی بیچ کر کھا جائے گا بھائی رب کا جب نافرمان فرمان ہے اس کے نزدیک اللہ کے حکم کی کوئی وقت نہیں نعوذ باللہ میں ظالے تو تمہاری دوستی کی کیا وقت ہوگی حضرت امام جعفر صادق ردی اللہ تعالیوں کی زندگی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ کس سے دوستی کرنی ہے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سوچ سمجھ کر گناگاروں فاسکوں کی صحبت سے بچنے کا پیغام آپ دے رہے ہیں یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ انسان نیک اعمال اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت اثر کرنے والی ہے آپ نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے کہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے آپ نے فرمایا تمہارا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے اگر تم خدا کی یاد سے غافل ہو تو وہ تمہیں بیدار کر دے اور اگر تم بیدار ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو وہ تمہاری مدد کرے آج دیکھیں ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے آج اٹھنا بیٹھنا ہمارا کن لوگوں کے ساتھ ہے چاہے ہم کتنے بھی بیانات سن لیں اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بے نمازی ہیں گناہ بری زندگی گزار رہے ہیں سی سائڈ پر جا کر کئی گناہ کا وہ ارتکاب کرتے ہیں تو پھر بیانات کا اثر انسان کے دل پر نہیں ہوتا اگر ہماری کسی بہن کی دوستی ایسی عورتوں سے ہے کہ جو عورتیں بے پردگی اور نئے نئے فیشن کی دل دادا ہیں تو ایسی عورت نیک بننا چاہے گی پھر بھی نیک نہیں بن سکے گی کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ سوچے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے تو آئیے کاملین کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے آئیے امام جعفر صادق ردی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق آج ہم یہ نیت کریں کہ جو ایسے دوست ہیں ہم انہیں نصیحت کریں گے اور اگر ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں بلکہ ان کی صحبت ہمیں بگاڑ دے گی تو ہم ان کی دوستی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اسی میں آخرت کی بہتری ہے اسی میں کامیابی ہے اور پھر اس کے بعد آئیے ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰوں کے ذکر خیر سماعت کریں حضرت اویس کرنے کے ذکر سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ابھی جو ہماری آخری بات چلی وہ دوستی کے حوالے سے تھی تو بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ذہن خراب کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ اس سے انسان نیکی سے بڑا دور ہو جاتا ہے مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آئے ہیں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے دنیا میں ہیں تو دنیا نبھانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیجئے اور انہیں یہ کہیے کہ دنیا میں آئے ہیں تو رب کو منہ دکھانا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جہاں تک دنیا والوں کا تعلق ہے وہ تو یہیں رہ جائیں گے یہ پیغام انہیں دیں اگر وہ قبول کریں تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے ان کی دوستی اور ان کی صحبت سے دور ہو جائیے حضرت سے کرنی ربی اللہ تعالیٰ کا وشال تین رجب کو ہوا حضرت اویس کرنی کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ان نقیدت رجول الہ اویس تابعین میں سب سے بہتر جو شخص ہے اس کا نام اویس ہے و لہو اس کی والدہ ہے اس والدہ کی وجہ سے وہ میری زیارت سے معروم رہا حضرت اویس کرنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن آپ کی والدہ بیمار تھیں اور آپ والدہ کی خدمت کرتے تھے والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدہ کی خدمت کس قدر اہمیت کی حامل ہے اور پھر والدہ کی خدمت کے صدقے میں حضرت سے کرانی کو رسول اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ کئی مرتبہ آپ نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی فمروح فل یت جب ان کے پاس جاؤ تو ان سے استغفار کی درخواست کرنا کہ یہ جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے ہزاروں افرادوں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا حدیث میں الفاظ ہیں قبیلہ ربیہ اور مدر کی بھیڑوں کے بال کے برابر اللہ گناہ کو بخش دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ہم میں سے کوئی ان سے ملاقات کر سکے گا تو حضور نے فرمایا حضرت عمر اور حضرت علی کے متعلق فرمایا یہ ملاقات کریں گے حضور نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے ان حضرت وبی سے جس علاقے میں تھے علاقے کا کوئی شخص ان کی شان کو نہیں جانتا تھا اور آج یہی مقام ہے حضرت وبی سے کا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم قبر کے بارے میں تین چار روایتیں ہیں ان کا مزار اقدس ایک منسوب جو ہے شام میں بھی ہے عراق میں بھی ہے یمن میں بھی ہے تو جس طرح آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا بعد وشال بھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اوے سے کرنی آئیں گے تو ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں آئیں گے یہ ستر ہزار فرشتے اوے سے کرنے کی شکل کے ہوں گے تاکہ حضرت اوے سے کرنے کو کوئی دیکھ نہ سکے جس طرح دنیا میں انہوں نے پوشیدہ رکھا اللہ نے آخرت میں بھی انہیں پوشیدہ رکھا ان کا دیدار وہی کر سکے گا جسے اللہ دیدار کرانا چاہے حضرت عمر اور حضرت علی جب حضرت عوی سے کرنی کے پاس ملاقات کے لیے یمن گئے تو حضرت عوی سے قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو جبہ پیش کیا پر عرض کی کہ آپ دعا کریں رسول اللہ کی امت کے لیے تو آپ نے دعا کی بڑی لمبی دعائیں کی حضرت عمر اور حضرت علی ان کے سامنے پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں آ گئے اگر تم نہ آتے تو میں دعا کرتا رہتا کرتا رہتا میں دعا کر رہا تھا پہلے ایک امتی کی بخشش ہوئی پھر سینکڑوں کی ہوئی پھر ہزاروں کی ہوئی تو میں دعا کرتا رہتا اور اس وقت تک میں رسول اللہ کا جبہ نہ پہنتا جب تک اللہ تعالی حضور کی ساری امت کو نہ بخش دیتا اللہ حضرت عمر یا رسول اللہ یا آدم، جاری رہی رہا। حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے دو پیغامات یعنی کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے اس کے تحت دو واقعات عرض کر کے ہم اپنے بیان کو اختتام پر لے جاتے ہیں باقی طویل ہے مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حضرت اویس کرنی کا ذکر کیا حضرت حزم بن حیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ملاقات کا شوق ہوا تو میں کوفہ گیا اور جب میں کوفہ پہنچا تو میں نے نہر فراد کے کنارے حضرت اوے سے کرنے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی رسول اللہ کی حدیث سنائیے تو رونے لگے اور کہنے لگے رسول اللہ پر میری جان قربان ہو میں نے رسول اللہ کی بالمشافہ ملاقات نہیں کی میں نے عرض کی کہ مجھے قرآن سنائیے تو حضرت اویس قرنی نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہا اعد باللہ پڑھتے ہی رونے لگے اور قرآن پڑھتے ہوئے اس قدر روئے اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ اے ہزم بن حیان موت قریب آ رہی ہے تو لمحہ بلحہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے نیک بھی چلے گئے بد بھی چلے گئے حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا حضرت عمر کا بھی انتقال ہو گیا واہ عمر تو حضرت حزم بن حیان نے کہا اے شیخ اللہ پر رحم کرے حضرت عمر سے تو میں ملاقات کر کے آیا ہوں حضرت عمر تو زندہ ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا یعنی آپ کا یہ مقام کہ کوفہ میں موجود ہیں اور وہ اطلاع آپ کو پہنچ گئی تو حضرت حیان نے کہا کہ مجھے وسیعت کیجئے ابن حیان نے کہا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کو تھام لے اور اللہ والوں کے طریقوں کو تھام لے ایک لمحے کے لیے بھی موت کی یاد سے غافل نہ ہو جب تم اپنے قبیلے کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا مخلوق کی خیر ترک نہ کرنا جماعت کی موافقت سے کبھی باز نہ رہنا اور ہر وقت نیک لوگوں کی جماعت سے وابستہ رہنا اتنی گفتگو فرمائی اور فرمایا اب ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہوگی اب تم یہاں سے چلے جاؤ میں اس طرف جا رہا ہوں میری موت قریب ہے مجھے عبادت کرنی ہے میں جلدی میں ہوں تو حضرت ابن حیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا چند لمحات کے لیے مجھے ساتھ رکھ لیجئے تو آپ نے فرمایا ہرگس نہیں تم اللہ کی عبادت میں جلدی کرو میں بھی رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں اور پھر آپ دوسرے راستے کی طرف روانہ ہو گئے اسی طرح ایک بزرگ شیخ ربی کہتے ہیں کہ میں جب حضرت اوے سے قرنی سے ملنے کے لیے گیا تو فجر کی نماز وہ ادا کر رہے تھے میں نے خیال کیا کہ فجر کی نماز کے بعد اور آد و وظائف سے فارغ ہوں گے تو ملاقات کر لوں گا لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا زہر سے فارغ ہوئے ذکر علاقی میں مجبور رہے اثر کا وقت ہوا مغرب ہوئی عشاء ہوئی یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر اسی جگہ پر آپ نے ادا کی فجر کے بعد آپ کو چند لمحات کے لیے اونگ آ گئی اس اونگ سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ میں بہت سونے والی آنکھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں بہت کھانے والے پیٹ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو حضرت شیخ ربی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ باتیں میرے لیے نصیحت ہیں اور پھر میں ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا دو نصیحتیں ان کی طرف سے مجھے مل گئیں کہ زیادہ سونا بھی برا ہے اور زیادہ کھانا بھی برا ہے لمحہ ب لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں زندگی بے حد مختصر ہے آج یہ باتیں سن رہے ہیں عنقریب وہ وقت آئے گا کہ موت ہمیں آ جائے گی آج ہم کسی کا اثال ثواب کرتے ہیں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اندھیری قبر میں چھوڑ دیں گے اگر قبر کو روشن کرنا ہے تو کاملین کی زندگی سے اپنے آپ کو روشن و منور کیجئے کاملین کی زندگی جو ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں دنیا والوں کی باتیں یہیں رہ جائیں گی علم دین کا حصول یہ قبر کا چراغ ہے علم دین کی برکت سے قبر بھی روشن ہوتی ہے آخرت بھی منور ہوتی ہے اور علم دین کا بہترین ذریعہ اور پاک ہے الحمدللہ ہر جمعے کو عشا کی نماز کے بعد باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشش ہوتی ہے جس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں آئیے آج ہم یہ نیت کریں کہ ہماری جتنی زندگی باقی ہے انشاءاللہ اللہ قرآن پاک سمجھنے میں صرف ہوگی قرآن پاک کی خدمت میں انشاءاللہ اللہ صرف ہوگی اور کاش رجب کے اس مبارک مہینے میں ہم رمضان کی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس سال یادگار رمضان گزارنا ہے یادگار رمضان کی کیا مانا ہے یادگار رمضان کے معنی یہ ہیں کہ تراوی اس طرح ادا ہو کہ پہلے ایک پاؤ کی تفسیر اور خلاصہ ہم سماعت کریں قرآن کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر چار رکتوں میں اسی قرآن کو سماعت کریں سمجھ کے تراوی ادا کریں یہ یادگار رمضان کی محفل یقیناً ہمارے قلب کی اصلاح کا باعث ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم اور ہمارے گھر والے جب یادگار رمضان کا ذہن بنا لیں گے اور اس سال ہم نے اگر تراوی اس طرح ادا کی کہ قرآن سمجھ کا تراوی ادا کی کہ جو بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ جب وہ تراوی پڑھتے تو خوف کی آیتوں پر لرز رہے ہوتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رحمت کی آیتوں پر دل اللہ کی رحمت سے پر امید ہو رہا ہوتا تو وہ لمحات انشاءاللہ آئیں گے ابھی سے ہم نیت کریں ابھی سے تیاری کریں اور ابھی سے ہم یہ عزم کریں کہ اس مختصر سی زندگی میں انشاءاللہ ہم قرآن کے خادم بنیں گے اللہ تعالی ہمیں خادم قرآن بنائے اور ہمیں اس سال بلکہ ہمیشہ جب تک زندگی باقی ہے یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجا ہند نبین امین صلی اللہ علیہ وسلم حضور و عظیم سلطان خیر جن کے صدقے سے اس امت کے بخش دیا جائے گا اس عظیم تذکرے کو سن رہے تھے یعنی آخر میں سعیدنا اویس اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں اور رفتوں اور بلندیوں کا کیا کہنا تو آئیے میرے پیارے بھائیو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے حسین تصور میں اپنے آپ کو ماحول کرتے ہوئے آپ کی ذات کا حسین تصور قائم کرتے ہوئے خاص طور پر ان کے سال ثواب کے لیے اگر یہ نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں شامل ہو جائیں گی بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ سیدنا دن ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے فیوز اور برکات شامل ہو جائیں گے کیا آپ کے اثال ثواب کے لیے نیت کر لیجیے کہ ان اللہ ہم سب جو ہیں وہ زندگی میں اسی سال یادگار رمضان گزاریں گے ان سیدنا اللہ سعید ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالہ ہم تمام کو صحت اور حافیت اور نیکی کی توفیق کے ساتھ یادگار رمضان گزارنے کی سعادتوں سے مالا مال فرما دیں الحمدللہ خوش نصیب روزانہ دلال الخراج شریف کا ورد کر رہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں صبح فجر کی نماز کے بعد اور سیدنا قطب عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزاج شریف میں صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ورد ہوتا ہے آپ اس میں شامل ہو جائیے خصوصاً اتوار کے روز جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں وہاں خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے اور دلال القراز شریف کے اختتام پر درس بخاری شریف دیا جاتا ہے اس پر نور محفل میں آپ ضرور شریک ہوں اللہ تبارک بارا ہم تمام کو روزانہ دلال القراز شریف پڑھنے کی عظیم سعادت عادت تا فرما دیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے یہ بار بار درخواست کی جاتی ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک قرآن ضرور ختم کیجیے وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی ایک مہینے کے بعد یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر سکتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں ہماری زندگی اس قدر غفلتوں میں نہ گزر جائے کہ نہ باللہ پورا من گزر جائے اور ہم ایک قرآن نہ پڑھ سکیں صرف روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیجئے آسانی سے مکمل قرآن پاک کی سعادت آپ بھی پالیں گے سستی اور غفلت سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور آئندہ مہینے ضرور ہم بھی ان لوگوں کی سخت میں شامل ہوں کہ کم از کم ایک قرآن تو ضرور پڑھیں اللہ تبارک و تعالی کاملین کی زندگی سے ہمیں سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق پتا فرمائیں اللہ تبارک ب تعالی ہم تمام کو اس عظیم مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کروائے بحی See? Mm -hmm. سہ جان ہوا سہ ہوا ہو